الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف الأنبياء والمسلين وعلى آله وأصحابه المئين ومن طبعه الهسان إلى جوم الدين فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن الله خفير بما تعملون محترم حضرات دين الحيو دوستو آج قطبك أصل موضوع ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل رکھنے تقدیر پر ایمان اور قدا و قدعہ پر یقین کامیاں رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے تدبیر بھی اپنائی دی. اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور اسباق اور ذرائع کے ساتھ مرتبط کیا ہوا ہے ہر چیز اللہ نے اس کے لیے کوئی نہیں کہ اس کے حاصل کرنے اس میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی سبب ذریعہ اور وسیلہ مقرر کیا ہے ان وسائل کا اپنانا اور ان کو عقور کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نوح الحصلا خان کو جب حکم دیا کہ دشمنوں نے انتہا کر دیا ہے آپ ایسا کیجیے کشتی تیار کریں فاس علی فرق ہم نے اپنے نبی نلیہ اللہ کو حکم دیا کہ آئندہ آنے والا طوفان اس سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارے حکمیں اور ہماری نگرانی میں کشتی تیار کریں اور جب کشتی تیار ہوئی تب اللہ رب العلمیا اس میں بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد اضاطہ شروع ہوا اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے قرآن پاک میں بڑے عظیم الشان اور بڑے اونچے مقام و مرتبے کامیاب آتے اور بادشاہ کا تذکرہ کیا جس کو ذوال کہا جاتا ہے ذوالقرن کی کامیابی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے بعد اپنے مقرر کردہ اسباب اور وسیلے سے مربوط کیا فرمایا انہو فل عربی سبا سباب ہم نے ایمان اور عمل سارے کے ساتھ اپنے اس نیک بندے کو جو بحث بادشاہ دی ہم نے دنیا فتح کرنے کے لیے اسباب اور رسائے اور بڑائے بھی اس کو اپنانے کے لیے ہم نے حکم دیا اپنایا اسی طرح کے دوستو ہم آج دنیا میں تیز کوئی بھی کام کرنا چاہے کوئی بھی پریشانی ہو جائے کچھ کلاک ہو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسباب اور وسائل اپنائے جائے نبی عمر بن امیا اب غمری نبی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے پائے کے صحابی ہیں نبی اسلوات عثمان کے پاس آئے آپ کی باتیں سنی بہت اچھا لگا ایمان تقوا تو سیکھا اور ایک سوال کے یار رسول اللہ اتنی دیر سے آپ توکل اور کے متعلق بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیے ہم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور میری اونٹنی ہے سواری کے لیے اس سواری پر سفر کر کے راستہ طے کرتے ہیں آپ کے پاس مدینہ پہنچ جاتے ہیں اب عام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اپنی سواری کو ایسے ہم اتر جائیں اور سواری کو چھوڑ دیں اور مسجد میں آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں یا کہ سواری کا باندھنا بھی ضروری ہے کیا آپ سمجھائیں گے نبی علیہ السلام نے عصاف رمایہ دیکھو آم متوقع آئی اور اللہ اونٹنی میرے پاس آنے کے پہلے پلے اونٹنی کو باندھ دو اچھی طرح سے باندھ دینے کے بعد پھر توکل کرو ہمارے پاس آؤ نبی علیہ السلاط اسلام نے توکل اور اسباب اپنانے کا ہمیں حکم دیا حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلاط نے سات رمایا احرش علام فو کا والا جل اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کو توقل کر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ اپنے ہر ہر مسائل میں اللہ تعالیٰ سے وضو کر لیکن یاد رکھنا احرش علام فوق کا جو مقصد تمہارا ہے اس میں کامیاب بنانے والے جو جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اپنانا رشنفوں کا بلا تاج اسباب اور وسائل اپنانا عادد نہیں رہنا کبھی اسباب اور وسائل او اپنانے میں ذرہ بابر کوتا ہی اور لاپرواہی نہیں کرنا اسی لیے دوستوں یہ حرف العالمی نے ہمارے لیے دنیا کے اندر کامیابی اپنے فبر و کرم کے ساتھ رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضر و کرم اور اس کی ذات تو تبقد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کام کے لیے جو اسباب اور وسائل بنائے گئے ہیں ان اسباب کا اپنانا ضروری ہے نبی علیہ السلاۃ وسلم اپنے آخری نبی سید البوسلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کرتے ہوئے فرمایا فی رزم تساور ہوم فل اب فیرا ازم تک ار اب اپنے سے کچھ بھی کرنا چاہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں اور جب میں بات طے ہو جائے اچھی طرح سے اسباب اپنا لیا توقع پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو توقع کر کے قدم کو آگے بڑھائی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے ایمان تقدیر پر, پر یقین رکھنے کی توفیق نہیں ہے ایسے ہی ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل کو اپنانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے اکول و لاہ سخر اللہ گندو الحمد اللہ وقفہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ نے امام ابو داود اپنی سنن کے نقل کرتے ہی نبی الحثر شام ایک بھرے مجلس میں رہیں بڑی تعداد میں صحابے کرام بیٹھے ہیں بدو کی ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد نبی عہص خراب شان کے مریض کو دیکھا بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے بھیل کی توکل کی اب باتیں کیا یقین کامل کی باتیں کی تو ان بدو نے کہا یا رسول اللہ یار رسول اللہ ادھا واہ بتائیے آپ نے توکر کی باتیں کی ہیں تو کیا ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو ہمیں سے کوئی بیمار ہو جائے مریض ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر توقل کرتے ہیں اس کو ویسے چھوڑ دیں یا ہم اس کا علاج اور معالجہ کریں دوا کرے ہمارے ساتھ میں نہ مردا تمام او اور آپ نے ساتھ نمایا اللہ سے بندو اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ جب دنیا میں کوئی بیماری نادل کرتا ہے تو بیماری کے ساتھ اس کا علاج اور اس کی دوا بھی نادل کرتا ہے اس لیے داو عمر اپنے مریضوں کا علاج کرو تو دوستوں یہ بھی اللہ رب اللہ علاج معالجہ یہ بھی اللہ رب العظمی نے اسبار متعین کیا है. جب بھی کوئی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا علاج اس کی دوا بھی پیدا کرتے ہیں لیکن دوسری بات کو فرمایا سارے سہ من آرے ڈاکٹروں کو کبھی پتا فوراً چل جاتا ہے اور کبھی کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے لیکن دوا اللہ تعالیٰ لکھی ہے اس لیے تم اپنے مریضوں کا علاج کرو اور رب العالمین اللہ فضل و وحم سے ہم والوں کا یقینا دختہ ہے توکل ہے بیماری کے ساتھ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے شاپ وہی ہے کافی وہی ہے ہر بیماری کو اور بڑا سے بچانے والا وہی ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ حرب العالمین نے قرآن بھی اور نبی علیہط نے آشیش میں جو اسباب اپنانے کا حکم دیا ہے ان اسباب کا اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے حکومت کی طرف سے وزارت الصحت کی طرف سے اوقات کی طرف سے جو کچھ ہدایات ہمارے لیے اس بیماری اور وبام کی جاتی ہے اور جو ہمیں کہا جاتا ہے ضرور ہے دوستوں تمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے الاد عالمین جو بیمار ہو ہوا عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے آلمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدونا شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و سنسار کے حفاظت فرما اللہ رب العال ان سے نیک کام لے ہر غلط کام تو ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حبرد اللہ کو اور ان کے آہان و سہس ان تمام لوگوں کو اللہ ہر منا ہر آفت ہر مصیبت سے بچائے اور ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھڑا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کا غضب ہے امت اور قوم ملت کا نقصان اور پسارا ہے ہر عالمین اس ملک کو ہم رحمان کا دہوارہ بنائے اور دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اللہ رب العالمین امن و کا گہوارہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اکلیت میں ہیں اکلیت میں مسنے والے مسلمانوں کی عزت اسمت عفت کی حفاظت فرما فی الحال آدمی جو اس لیے جو انتقال کر رہے ہیں اللہ ان کی نفرت فرما ان کی نیتوں کو قبول کر لے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت آس رکھا تھا صحت و راست فرما اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ آئندہ ان کو محفوظ ہے اللہ محمد نومیسلم عباد الماحان اللہ اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل آئی کو دوبارہ نہ بھولتا آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے like ocean Kannada movie